آیت نمبر گیارہ تک کے آیتوں پر مشتمل ہے سورہ احقاف ہجرت سے پہلے نازن ہونے والے سورتوں میں سے ہے اس سورہ مبارکہ میں تینتیس آیتیں چار روکو چھ سو چوالیس کلماغ دو ہزار پانچ سو پچانوے حروف ہیں مجموعی طور پہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و وطالع نے بیمل اور قیامت کے دن کے حساب اور کتاب اور ان لوگوں کو خصوصی طور سے اللہ نے مخاطب فرمایا ہے کہ جو شعور رکھتے ہوئے اللہ کے اس دنیا کائنات سے مستفید ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اللہ کے اس کائنات کو دیکھتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ ایسوں کو شراکت دار قرار دیا ہے کہ جن کا اللہ کے اس کائنات میں کوئی حصہ نہیں اور نہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے شراکت داری پر ان شرک کرنے والوں کے اوپر کوئی دلیل نازل فرمائی ہے تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد حبان نہایت رحم کرنے والا ہے ہامین یہ حروف مقدعات میں سے ہے تنظیل کتاب اتاری گئی ہے یہ کتاب محبو اللہ, اللہ کے طرف سے العزیز الحکیم جو زبردست حکمت والا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کتاب یعنی قرآن کا نازل کرنے والا ہے وہ با حکمت ذات ہے اور یہ کتاب کسی حکمت سے خالی نہیں ہے اور وہ حکمت یہی ہے کہ لوگ اللہ کے اس ناکر نازل کردہ کتاب کے مطابق اپنے اعمال کو ڈال اللہ ان کو آخرت کے کامیابیوں سے ہم کنار فرما دے گا ما خلقنا نہ سماوا ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین کو و مابئینہ ہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے الا بالحق مگر ایک حکمت کے لیے وہ اجر اور وقت مقررہ کے لیے منکر ہے اس سے جس سے ان کو ڈرایا گیا وہ اس موراض کی ہوئی ہیں آسمان اور زمین اور یہ سب کا کھانا اللہ تبارک و تعالی نے بیکار نہیں بنایا بلکہ کسی خاص غرض اور مقصد کے لیے پیدا کیا ہے جو ایک معین نیاد اور ہوئے وادی تک یوں ہی چلتا رہے گا تاہ کے اس کا نتیجہ ظاہر ہو اُسی کو اور آخرت کہا جاتا ہے اللہ کے سوا ارونی دکھلا دو مجھے ماں کیا کچھ خلق انہوں نے پیدا کیا, من میں یا کیا ہے ان کے لیے شرک کو حصہ سے سماوات اگر تمہارا عقیدہ ہے جی ان کا اس اللہ کے کائنات میں کوئی شراکت داری ہے تو بھی کتاب من قبل حاضر لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلی ہو او اصارت من علم علم جو چلا آ رہا ہو پہلے سے ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو یعنی اگر اپنے دعوی شرک میں سچے ہو تو کسی آسمانی کتاب کی صنعت لاؤ یا ایسی علمی اصول سے ثابت کرو جو اقدال کے نزدیک مسلم چلا آ رہا ہو جس چیز پر کوئی نقلی یا عقلی دلی نہ ہو آخر اسے کیوں کر تسلیم کیا جا سکتا ہے ومن اول اور کون بڑا گمراہ ہو سکتا ہے شہد دُونِ یہ تو پکارتے ہیں اللہ کے سوا من ان کو لا سجیب لہو جو اس کے اس پکار کو قبول نہیں کر سکتا نہ سن سکتا ہے اللہ کے قیامت, قیامت تک بلکہ وہ اور وہ ان کے پکارنے سے ہی بے خبر ہے اس سے بڑی نادانی اور گمراہی کیا ہوگی کہ اللہ کریم کو چھوڑ کر ایک ایسے بے جان یا بے اختیار مخلوق کو اپنے حاجت برداری کے لیے پکارا جائے جو اپنے مستقل اختیار سے کسی کے پکار کو نہیں پہنچ سکتی بلکہ یہ بھی ضروری نہیں کہ ان کا پکارنے کی خبر بھی ہو پتھر کے موتیوں کا تو کہنا ہی کیا فرشتے اور پیغمبر بھی وہی بات سن سکتے ہیں اور وہی کام کر سکتے ہیں جس کی اجازت اور قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو وہ اضافر معاسم اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا کنو لحمان تو وہ ہو جائیں گے ان کے دشمن یعنی مخالف عبارت ہندرین اور وہ ہوں گے ان کی بندگی سے انکار کرنے والے یعنی محشر میں جبکہ امداد اور اعانت کی زیادہ حاجت ہوگی یہ بےچارے معبود اپنے عابدین کی مدد تو کیا کر سکتے ہیں ہاں دشمن بن کر ان کے مقابلے میں ہوں گے اور سخت بیداری کا اظہار کریں گے بلکہ یہاں تک کہیں گے ماں کا مکی نا انہوں لوگوں نے تو ہمارے پست نہیں کی سورہ قصص رکو نمبر و حضا صلہ علیہ نادن اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہمارے واضح آیاتیں ددین کفرو کہتے ہیں وہ لوگ جو منکر ہیں الحق پہ سچی بات کو لمبا جا جب وہ ان تک پہنچی کہ بے حاضر الدین یہ تو شریح جادو ہے یعنی ان لوگوں کو فی الحال انجام کی کچھ فکر ہی نہیں ہے کسی نصیحت پر کان نہیں لگاتے بلکہ جب قرآن کی آیتے پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو اسے کہہ کر کے دیتے ہیں جہدرا ہوں کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن انہوں نے خود سے بنایا کل کہہ دیجئے دیجیے تو اگر میں خود اس کو بنا لایا ہوں فلا تم لی بس تم لوگ اختیار نہیں رکھتے ہو میرے لیے من اللہ رشی اللہ کے سامنے کچھ بھی یعنی جادو کہنے سے زیادہ کبھی اور شنی ان کا یہ دعویٰ کہ قرآن مجید آپ خود بنا لائے ہیں اور جھوٹ تو فان خدا کے طرف منصوب کر رہی ہیں علیہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض محال میں ایسے جسارت کروں تو گویا جان بوجھ کر اپنے آپ کو اللہ کے غضب اور اس کے سخت سزا کے لیے پیش کر رہا ہوں بنا خیال کرو جو شخص ساری عمر بندوں پر جھوٹ نہ لگائے اور ذرا ذرا سے معاملے میں اللہ کے خوف سے کامتا ہو کیا وہ ایک دم بیٹھے بٹائے اللہ پر چھوٹا طوفان بان کر اپنے کو ایسے عظیم ترین آفت اور مصیبت میں پہنچا سکتا ہے جس سے بچانے والی اور پناہ دینے والی کوئی طاقت دنیا میں موجود نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے وہ خوب جانتا ہے جن بخصوں میں تم لگے ہوئے ہو شہید ام بینی و بینکم کافی ہے وہ گواہی دینے والا میر اور تمہارے درمیان وہیم اور وہی بچنے والا مہربان ہے کہہ دیجیے ماں کم تو بدھ امین الرسلی میں کچھ نیا رسول نہیں ہوں کچھ آلو کا رسول نہیں ہوں وہاں ادری اور میں نہیں جانتا ماں فالوبی ولاکم کہ کی کیا کچھ ہوگا میرے ساتھ اور کیا کچھ ہونے والا ہے تمہارے ساتھ بدان بدعت کو بدعت اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس کام کو دین اسلام میں اللہ کے رضا کا ذریعہ سمجھ کر کے کی کیا جائے جبکہ اس کام کے کرنے کا نہ اللہ نے حکم دیا ہو نہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو نہ صحابۂ کرام نے کیا ہو خود سے کسی کام کو ثواب سمجھ کر کے کرنا اور اس کے طرح کرنے کو گناہ سمجھنا وہ بدعت کھلاتا ہے اور یہ بدعت دینی امور میں ہوتا ہے دنیاوی امور میں نہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیمنٹ کی بلڈنگ نہیں تھے تو بھائی یہ بھی تو بدعت ہے یہ بیدات نہیں ہے اس کا تعلق دنیاوی امور کے ساتھ ہے کوئی بنائے یا نہ بنائے بنانے والا گناہ نہیں اور نہ بنانے والا کسی طرح الزام کے مستحف نہیں لیکن بےدت اس کام کو کہا جاتا ہے کہ جو کام اللہ کے رسول سے ثابت نہ ہو اور لوگ اس کو خام ضروری سمجھنا شروع کرے دین کے اندر تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے مجھے یہ معلوم نہیں کہ مجھے پتہ نہیں یہاں سے اللہ ہجرت کرنے کا حکم دے گا یا مجھے یہاں رکھ کر تم پر عذاب حاضر کرے گا یا میں تمہارے ہاتھوں سے شہید کر دیا جاؤں گا مجھے نہیں معلوم ان حد تک اللہ ماحول الیہ میں نہیں پیروی کرتا مگر اسی کا جو وحی کی جاتی ہے میرے طرف اما انا اللہ نظیر ہوں اور میں نہیں ہوں مگر کھول کے ڈر سنانے والا کل کہ دیجیے اگر یہ آیا ہو اللہ کے یہاں سے جیسے کہ آیا ہے وہ کفر اور تم نے اس کا انکار کیا جبکہ شاہد شاہدنی اسرائیل اور گواہی دی گواہی دینے والے بنی اسرائیل میں سے اللہ نصری ایک ایسے کتاب کی فع منع کرب ایماندایا وسط برسوں اور تم نے غرور کیا مشرقی مکہ اپنے زمانے میں بنی اسرائیل کو سب سے زیادہ دانا اور عالم لوگ سمجھتے تھے تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل میں سے جو اصل دانا لوگ ہیں انہوں نے اپنے کتاب کے حوالے سے قرآن مجید کا اخرا کر دیا وہ ایمان لیا اور تم نے انکار کر دیا ہے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے عیسائیوں میں سے حضرت عبداللہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے جو بہت بڑے مسلم عالمی دین تھے بنی اسرائیل میں وہ ایمان لے بعضرین فرماتے ہیں کہ اس سے ہر وہ شخص جو سلیم, سلیم الفطرت ہو اور سچائی پہ قائم رہنے والا ہو بنی اسرائیل میں سے جب اس کے سامنے قرآن مجید کی حقانیت واضح ہو گئی تو وہ اس پر ہی مان لیں قومین بے شک اللہ تبارک و تعالی سالم قوم کو رہنمائی فراہم نہیں کرتا العالمین أعوذ بالله من الحيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقودون هذا إفك قديم جب بيسيطار سورة أخطاف يجدو سيركوه يركوه آيات نمبر جارة آیت نمبر اکیس تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی ان نافرمانوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے اس دینی مبین سے کوئی روشنی حاصل نہیں کر سکے تو انہوں نے اللہ کے اس دینی حکمت کو جھوٹ کر کے اس سے انکار کر دیا حالانکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ پرانی مجید انہی کے سامنے انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے جس میں نیکوں کے لیے خوشخبری کا سامان ہے جو لوگ اللہ تبارک و وطالع کی کلام پر ایمان لاتے ہیں اور پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً کامیابیوں سے امکنہ ہوں گے اور انہوں نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا ارشاد ہے وقال اور کہنے لگے وہ لوگ یہ منکر ان لوگوں کے بارے جو ایمان والے ہیں کہ لو لوکان اگر یہ دین بہتر ہوتا ما سبکو نہ تو یہ لوگ اس دین کو اپنانے میں ہم سے سبقت حاصل نہ کرتے عرب کے لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ دانا سمجھتے تھے اور انہیں اپنے اس دانائی پر بہت زیادہ ناچتا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا تو مشکین نے اس بات میں علماء بنی اسرائیل کا ہندیہ لینا چاہا غلط دی تھی کہ وہ لوگ آپ کی تکسیب کر دیں تو کو ایک بات ہاتھ میں آ جائے گی اور ساتھ ساتھ ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ اس دین اسلام سے و بستگی اختیار کرنے والے دور دراز سے آنے والے لوگ ہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی اگر اس دن میں ہم ہوتے اللہ فرماتا ہے وَإذْ لَم اور جب یہ لوگ راہ پر نہیں آئے تو اب یہ کہیں گے حاضر قدیم کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے امن قبل ہی کتاب موسا اور اس سے پہلے کتاب موسا کی تھی امام رہنمائی کرنے والا رحمت اور باعث رحمت وہ اور یہ کتاب ہے مصدق اللسان عربین جو تصدیق کرتی ہے عربی زبان میں یونز الزین محتا کے ڈھایا جائے ان لوگوں کو جو ظالم ہے ببشالمحسنین اور اس میں خوشخبری ہے نیکی کرنے والوں کے لیے ان الو بے شک وہ لوگ جنہوں نے فلاں خوف ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا ولا سنون اور نہ ان کو اپنے اس دین کے اپنانے پر کوئی غم ہوگا ایک اصحاب الجنہ یہی لوگ ہیں بحشت والے خالدین فیحا سدا رہیں گے اس میں جزا امبی ماکام یا یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے اعمال کی ہے انسان اور ہم نے تاکید کر دی ہے انسان کو بے والے دے ہی اپنے ماں باپ کے بارے میں احسان بلائی کرنے کا حملت ہو امہو قرحن کے پھیڑ میں رکھا اس کو اس کے معنی تکلیف سے وضاحت ہو اور اس کو جنا تکلیف سے وہ حمل ہو سال ہو سلاسن اور ہمن میں رہنا اس کا اور دودھ چڑانا تیس مہینے میں ہے یہاں تک کہ جب پہنچا اپنے قوت کو وبلغ اربعین اور اور پہنچ گیا چالیس بارس کو کالا تو کہنے لگا ربی رب میرا تو مجھے توفیق نے ان اشکرانعمت اکلتی تھی کہ میں شکر ادا کروں تیرے ان نعمتوں کا انعام تالیہ جو تم نے مشکل کی ہے وہ اللہ والدہ اور میرے والدین پر وہ اور یہ کہ میں نیک اعمال کر جاؤں ترگاہ ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے وہ اصلی حریفی ضروری اور مجھ کو نیک اولاد عطا فرما دے ان تم تو الحق بے شک میں تیرے طرف رجوع کرتا ہوں وہ ان منل مسلمین اور بے شک میں حکم برداروں میں سے ہوں بولا اک البینہ یہی وہ لوگ ہیں نہ تقبل کی ہم قبول کرتے ہیں بہتر سے بہتر کام جو انہوں نے کیے ہیں اور ہم معاف کرتے ہیں ان کی برائیوں کو جنت کے رہنے والوں نے وعدہ دی یہ سچا وعدہ ہے جو قانون وعدون جو ان سے کیا جاتا ہے ولبی اور وہ شخص جس نے کہا اپنے والدین سے اوفل کے میں بےزار ہوں تم سے عطا کیا تم مجھ کو وعدہ دیتے ہوخرجہ یہ کہ میں دوبارہ زندہ کر دیا جاؤں گا وقت خلط القرون من قبلی اور گزر چکی ہے بہت ساری جماعت مجھ سے پہلے وہ ہم یہ کام اور وہ دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ سے کہ اے تیرے لیے بربادی تو ایمان لیا حکم بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے فیقو کہتا ہے, إِلَّا ہے یہ مگر پرانے لوگوں کے دونوں بیٹے ہیں ایک بیٹا فرمامردار جو اپنے والدین کے لیے اللہ سے خدمت گزاری کی توفیق کی دعا مانگتا ہے اور دوسرا یہ اولاد کہ جو اپنے والدین کی نصیحتوں پہ کان نہیں کرتا اور اللہ کے دین کے معاملے میں والدین کی کی ہوئی نصیحتوں کو پرانے لوگوں کی جس سے کہہ کر کے اسے آغاز کرتے ہیں بولا اقلین یہی وہ ہیں حق قالم القولوں کے ثابت ہوئے ان پر بات فی ان امتوں میں خد خلط میں قبل ان جو ان سے پیڈ گزرے من الجن ان سے جنوں کے اور کے کا ان ممکن مخاصرین کے بے ہے و بڑے نقصان اٹھانے والوں کے ولیکل درجہ تمام عملو اور ہر جماعت کے لوگوں کے لیے درجے ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے کام کیے وقف امان اور تاکہ پورا دیا جائے ان کو ان کے امان کا بدلا ان کی سستی بے انصافی نہیں کی جائے گی اور جس دن لائے جائیں گے وہ لوگ جو منکر ہے آگ کے کنارے پھر ان سے کہا جائے گا از ہب تم طیبات دنیا یہ ضائع کیے تم نے اپنے مزید دنیا کی زندگانی میں تم اور تم لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا فلیوں تُجْزَوْنَ عَذَابَ عذاب الحم سو آج سزا پاؤ گے ضلعت کے عذاب کا بے معن تم تک تبدیل النفل اور اس وجہ سے کہ تم لوگ غرور کرتے تھے زمین میں بغیر حق نہ حق غرور کرنے کا حق ہی نہیں تھا اور بیمہ کن تم تک سکون اور اس وجہ سے کہ تم لوگ اللہ کے حکموں سے نافرمانیوں کا انتخاب کرتے تھے یعنی نافرمانی کیا کرتے تھے یعنی آج تمہاری جھوٹی اور نافرمانیوں کی سزا کے بدلے میں تمہیں ذلیل اور رسوا کرنے والا اعزاد دیا جائے گا یہی ایک چیز تمہارے لیے یہاں باقی ہے اور جو کچھ خوشحالی کے سامان تمہیں بتایا گیا سمجھایا گیا اللہ کے حکم سے ہٹ کر تم نے اپنے خوشحالیوں کے وہ سارے اسباب دنیا میں حاصل کر لیے الحمد للہ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 تیسری رکوع ہے اور یہ رکوع آیت نمبر اکیس سے لے کر آیت نمبر ستائیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے سورہ احقاف کے اس تیسری رکوع میں حضرت حد علیہ سلاد و کے قوم کے نافرمانیوں کا تذکرہ ہے یہ قوم یمن کے مغربی جانب جو صحرائے اعظم ہے وسیع اور عریض رسیلی علاقہ ہے وہاں پہ آباد تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بے پناہ طاقت فرما دی تھی پر امن اور سکون زندگی عطا کر رہے تھے اللہ نے عطا فرمائی تھی ان کو اور یہاں پہ وہ مشہور قبیلے آباد تھے جن کو ارمبی کہا جاتا ہے ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علیہ سلاد و کو مغوض فرمایا لیکن ان لوگوں نے حضرت علیہ سلاۃ والسلام کے دعوت و تبلیغ سے انکار کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کی اور وہ عذاب اس صورت میں کہ اللہ نے ان کو قہد سالی میں مبتلا کیا حرض علیہ سلاد و ان کو برابر سمجھاتے رہے کہ بے توبہ کر لو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمتوں کا نزول تم پہ شروع کر دیں ان لوگوں نے کہا کہ گردش زمانے کی وجہ سے یہ کبھی بارشوں کا کثرت کے ساتھ ہونا کبھی بارشوں کا لمبے زمانے تک نہ ہونا یہ تو ہوتا رہتا ہے ہر خدر علیہ و سلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آل اب آپ یہاں سے نکلیں وہاں سے نکل گئے پیچھے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کی صورت میں اپنا عذاب ان کی طرف بھیج دیا اور یہ لوگ اتنے خوش ہو گے ان بادلوں کو دیکھ کر کہ بھئی آپس میں خوشیاں مناتے ہوئے کہنے لگے کہ پیغمبر ہمیں ڈر رہا تھا کہ بارش نہیں ہوگی اب دیکھو بادل ہمارے طرف چل پڑی ہے اور وہ بھی اتنے گنے اور گہرے بادل ہیں کہ اس میں سے بارش ضرور ہوگی جب یہ لوگ خوشیاں مناتے ناچتے باہر میدانوں میں آئے اور وہ ابر وہ بادل برابر ان کی طرف بڑھ رہا تھا تو بجائے بارش کے ان بادلوں میں سے آگ ان لوگوں پہ بسی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے ان لوگوں کو اپنے آزاد میں گرفتار کر دیا چنانچہ یہ شہر و ہے ضرور اور آپ یاد کیجیے کی بہی کو یعنی حضرت خود علیہ السلام کو اس عمظر قوم جب اس نے ڈرایا اپنے قوم کو بال احقاف احقاف میں احقاف کے معنی ہی یہی ہے وسیع اور عریض رتیلی زمین ہے اور یہ زمین محتقین یہی لکھا ہے کہ یہ یماما عمان بحرین حضرمود اور مغربی یمن کی درمیان میں جو صحرائے اعظم ہے یہ جو خالی علاقہ ہے ابھی اس میں آبادی نہیں ہے یہ وہ جگہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے وقت خلط ام اور یقیناً گزر چکے آنے والے میں بین یادیں ان سے آگے بھی یعنی یہ بھی کوئی ایسا پیغمبر نہیں تھا کہ جس سے پہلے پیغمبروں کی کوئی تاریخی موجود نہ ہو جیسا کہ گزشتہ میں ہو گزرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ میں حکمت بداب میں نسل میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں کہ مجھ سے پہلے یہ دنیا انسانیت پیغمبروں کی تاریخ اور پیغمبروں کے حالات سے واقف نہ ہو تو اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ ان سے پہلے بھی ہم نے کئی ڈرانے والوں کو مبوز کیا تھا امن غلطی ہی اور ان کی پیچھے بھی پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالب اللہ کہ تم بندگی نہ کرو سوائے اللہ کے کسی کی بھی اناف علیکم بے میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب یوم اومن عظیم بڑے دن کے عذاب کے قولو کہا انہوں نے اجیتنا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس لتافکانا کہ پھیر دے ہمیں ان آلہتنا ہمارے معبودوں سے فاتنا پس لیا ہم پر بما عائدنا وہ جو تو ہم سے وعدہ کرتا ہے ان انکون تمرا صادقین اگر ہے تو سچوں میں سے والا حضرت فود علیہ السلام نے فرمایا کہ بے اننا مر عند اند اللہ کہ میں جس چیز کا خبر تمہارے پاس لے کے آیا ہوں یہ قیامت اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اب میری ڈیوٹی کیا ہے وہ ابلّی حکم اور میں پہنچاتا ہوں تو میں ما اور سلط بھی ہی وہ جس کے ساتھ اللہ نے مجھے محبوس کیا ہے یعنی جو پیغام اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے میں تو وہی وہ پہنچاؤں گا ولاکن اور جلوم اور لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے نادان قوم ہو خدا کا میں پیغمبر ہوں اور جو پیغام اللہ نے میرے ہاتھ بھیجا ہے وہ پہنچا رہا ہوں اس سے زائد کا نہ مجھے علم ہے نہ اختیار اور باقی یہ ہے کہ جس اغام کا اللہ نے میرے ذریعے تمہیں آگاہ فرمایا ہے یعنی آزام وغیرہ وہ کبور کا ہوگا تو یہ اللہ ہی جانتا ہے اور جہاں تک مجھ سے مطلبہ کرتے ہو جس کا, جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے وہ تو بھئی لانا اللہ کا کام ہے میرا نہیں اللہ تبارک وطہلہ کے اشار ہے فَلَمَّا رَعَوْهُ پھر جب دیکھا ان لوگوں نے عارضاً بھادل مستقبل اویتی جو برابر چلا آ رہا تھا ان کی آبادیوں کی طرف کہنے اور کہنے یہ بادل ہے گا اللہ تبارک و ادال فرماتے کی ان کی ان کی بل ہوا بلکہ وہ ما وہ چیز ہے استاجل تم بھی جس کے تم جلدی کرتے تھے یعنی یہ برساو بادل نہیں بلکہ آزاد الہی کے اللہی کی ہے جس کے لیے تم جنتی سور شو مچا رہے تھے ریحن یہ ہے جس میں درناک اعصاب ہے تو تم میں رقل شہ جو اکھاڑ پین کے ہر چیز کو بے امر رب اپنے ادب کے حکم سے فاس بہ پر پھر وہ صبح کھورے گے لا یوراہ کی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اللہ مساکن مگر ان کے گھرے کزالی کے نظر قوم المجرمین ایسے ہی ہم سزا دیا کرتے ہیں مجرم قوم کو سات رات اور آٹھ دن مسلسل ہوا کا وہ غضبناک طوفان چلا کہ جس کے سامنے درخت آدمی اور جانوروں کی حقیقت تن کو سے زیادہ نہ تھی ہر چیز ہوا نے اکھاڑ پیجی اور چاروں طرف تباہی نازل ہو گئی آخر مکانوں کے کنٹرات کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی اللہ تبارک بطالیہ کے مجرموں کا حال یہ ہوتا ہے چاہیے کہ ان جیسے واقعات کو سن دے کر بندہ اپنے اعمال کی طرف توجہ دے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جب بادل آتے ہیں تو بارش کے برسنے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بے چین ہوتے ایک مطلب میں نے حرض کیا بارش آتی ہے لوگ خوش ہوتے ہیں لیکن اب آپ خود میں دیکھتی ہوں کہ آپ بڑے بے چین رہتے ہیں کبھی اندر کبھی بہر کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور چہرے مبارک بھی متغیر ہوا ہوا ہے تو حضور نبی کریم وسلم نے فرمایا کہ عائشہ لوگ بادلوں کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں لیکن انہیں کیا معلوم کہ ان بادلوں سے ان لوگوں پر کیا کچھ برسے گا اس لیے کہ ایسے ہی بادلوں کو دیکھ کر پہلے بھی خومیں ہنستے رہی خوشیاں مناتی رہی لیکن جس چیز کا انہوں نے ان بادلوں سے آس لگایا ڈٹا یعنی بارش اس کی وجہ ان پہ آزاد برس معلوم نہیں ان بادلوں سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آزاد برستے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بے چین رہتے تھے جب تک بارش نہ ہو جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا شاید ہے کہ وہ مسلسل طوفان اور تیز ہوائیں جو ان پہ آئی تو اس کے بعد ان کے کندرات کے سوا کچھ بھی نہیں دے دکھائی دے رہا تھا گبرا نے کرنے ذل قوم المجرمین ہم ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں مجرموں کو لقد مقن اب اللہ تبارک و تعالیٰ علم مک سے مخاطب ہے کہ تمہیں بھی جس اپنے قوت اور اپنے شوکت اور اپنے طاقت پہ جو ناز ہے تم ان سے طاقت شان اور قوت میں ابھی بہت پیچھے ہو وہ لگت مکن <مَكَنَّاهُم> ہوں اور یقیناً ہم نے مقدور دیا تھا ہم نے طاقت دی تھی ان کو فیم ان چیزوں میں کی جن کا تم کو مقدور نہیں دیا ہم نے وہ جو سمان اور ہم نے ان کو بھی کان دیے تھے وہ افسارن اور آنکھیں دی تھی وہ آفر اور دل اور دماغ دیے تھے چونکہ آپ لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ دانا کہتے ہو گزشتہ روکوں میں وہ گسرا ہے کہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ تھا قلعان کہ خیر عما صبن علہ اگر اس قرآن میں اور اللہ کے رسول کے اس میں اگر کوئی بلائی ہوتی تو ہم سے پہلے اس کی طرف کوئی سبقت حاصل کرنے والا نہ ہوتا اس لیے کہ ہم بڑے دانا لوگ ہیں اللہ تبارک کو تعالی فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو کن بنیادوں پر دانہ اور سمجھدار کہتے ہو اس لیے کہ باتیں سنتے ہو اس لیے کہ چیزیں دیکھتے ہو غور و فکر کرتے ہو کیا قوم عاد ان صفات کی حامل نہیں تھی وہ جان نہ لم سمان ہم نے ان کو بھی کان دیے کہ وہ ابسور اور آنکھ اور دل لیکن فما عنہم پھر کام نائے ان کے کان ولا اور نہ ان کے کان بولا ابسور نہ ان کے آکیں ولا افلۃ اور نہ ان کے دل من ان کسی بھی چیز میں اسکان بے آیا تلّہ اس لیے کہ وہ منکر ہوتے تھے اللہ کے باتوں سے وہ ہاپ اب ہما کانباز اور پھر آ پڑا ان پر وہ کہ جس چیز کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے اور اس چیز کو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے جس چیز کے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے تعلیمات میں مستقبل کے ان حکایات کا اور ان حالات کا کہ جنہوں نے انسانوں پہ آنا تھا پھر واقعہ ہوا ان پر اور وہ اذاب میں پھر گرفتار ہو گئے پھر انہوں نے اپنے ان طاقتوں کو استعمال میں لاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے فیصلے میں پھر ناکام نہیں کر ناکا سکے اور وہی ہوا جو اللہ تبارک و تعالی چہتا تھا وہ آخر درغانا الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جبی سپار سر احقاف کی یہ چوتھی اور آخری رقوع ہے یہ رقو آیت نمبر ستائیس سے لے کر تا اختتامی صورت آیت نمبر چتیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالی نے احل مکہ کے سامنے گزشتہ انبیاء رام میں سے حضرت مثال علیہ السلام اور کچھ دوسری پیغمبروں کے واقعات کو اختصار کے ساتھ اشارہ بیان کیا ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پیارے پیغمبروں کا بھی انکار کیا گیا لیکن ان منکرین کو ان کے انکار نے کوئی فائدہ نہیں دیا اور وہ جن بنیادوں پر پیغمبر کے تعلیمات سے انکار کیا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ہوشیار اور حقامن ظاہر کر کے تو جب اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں کے تعلیمات کے انکار کی وجہ سے ان لوگوں کا مواخذہ کیا پھر ان کو ان کے اخل و دانش نے کوئی فائدہ نہیں دیا بلکہ پھر ہو کے رہا اللہ کا وہ فیصلہ جو اللہ نے کیا تھا تو اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگ کہیں ان گزشتا قوموں کے نقش قدم پہ نہ چلنا شروع کر دو ورنہ تمہارے ساتھ بلکل وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا ہے قرآن مجید کی عظمت اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس رکو کے پہلے آیاتوں میں بیان کیا ہے اور وہ اس حوالے سے کہ یہ قرآن تو اتنا ہے اور اتنا مبنی بر حقائش ہے کہ انسان تو انسان ہے انسان کے مقابلے میں کم عقل اور شعور رکھنے والے جن آدمی بھی جب اس قرآن کو سنا تو وہ بھی اس پر ایمان لائے بغیر نہ رہ سکے سنانچہ واقعہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی نزول کا سلسلہ شروع فرمایا تو اس سے پہلے جنات جو ہے وہ آسمانوں پر آزادانہ طریقے سے آتے جاتے رہتے تھے لیکن جب قرآن مجید کی نزول کا سلسلہ شروع ہوا تو قرآن مجید کی نزول کی عظمت اور برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کے پہرے سخت فرما دی اور فرشتوں کو راستوں میں بٹھا دیا تاکہ کوئی جن اور شیطان آسمانوں پہ جا کر اللہ تبارک و تالا کے اس پیغام وہی کو سن کر پہلے فرشتے وہ پیغام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے کہیں وہ روئے زمین پر بیٹھنے والے اپنے ان نجوموں تک اس کا غلط پیغام نہ پہنچانا شروع کر دیں تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی سخت حفاظت کے تدابیر سب فرما دیا تو جنات نے مختلف جماعتیں تشکیل دی کہ وہ یہ معلوم کر سکیں کہ بھائی وہ وجوہات کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آسمانوں پہ ہمارا جانا ممنو قرار دیا گیا نہ یہ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ ایک جماعت جو ہے جنات کا انہوں نے مکہ کا رخ کیا اور دوسری طرف یہ وہ کہ جن دنوں میں اوقات میں بازار رکھتا تھا اور کیونکہ باقاعدہ بازاری تو نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں مختلف جگہوں پر یہ بازار لگتی تھی اور اس کے مختلف معلوم مہینے اور تاریخ ہوتے تھے لوگ اپنے اپنے اسباب کو ان بازاروں میں لے کے رکھتے اور خرید و فروخت ہوتی میلے لگتے جس طرح کے مماشی ہوتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بازار کی طرف چل پڑے شاید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے وہاں جا رہے ہوں کہ وہاں چونکہ لوگ کسرت کے ساتھ جمع ہوں گے تاکہ ان کو اللہ کا پیغام سنایا جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی نخلہ میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کرام کو کہ اسی دورانیے میں جنوں کے جماعت کا وہاں پر سے گزر ہوا انہوں نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے دوران یہ میں تلاوت کی جانے والے قرآن مجید کے آیاتوں کو سنا تو وہ لوگ روک گئے اور انہوں نے تالاش کے غرض کے سے ہم نکلے تھے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بے دین اسلام کا یہ پیغام لے کر اپنے اپنے قبیلوں میں جاؤ اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین احکامات سے روشن کراؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے اہل مکہ سے یہ بات واضح فرمانا چاہتے ہیں کہ جنات جو تمہارے مقابلے میں کئی گنا کم عقل ہے اشرف المخلوقات تم ہو لیکن انہوں نے جب اس قرآن مجید کو سنا تو اس قرآن مجید کے اعجاز سے متاثر ہوئے بغیر وہ نہ رہ سکے اور پہلی بار سننے اس کے ساتھ ہی انہوں نے قرآن مجید کو قبول کر لیا لیکن تم ہو کہ جو تمہاری زبان میں تمہاری ہی ایک عزیز پر ہم نے قرآن مجید نازل کیا اور تم لوگ اس کے ماننے سے انکاری ہو یقیناً ہم غورت کر چکے ہیں تمہارے آس پاس میں نل قور میں سے وہ شرف اور ہم نے پھیر پھیر کے بیان کر دی ہے اپنی باتیں لال تاکہ لوگ ان باتوں کو سن کر لوٹ آئے پھر کیوں مدد کو نہ آئے ان لوگوں کے جنہوں نے پکڑ رکھے تھے اللہ کے سوا اوروں کو قرب کی حصول کے لیے حتن معبود بنا کر دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وضاحت فرما دی ہے اور وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف دعوت دی کہ بے تم ان کو جو پکارتے ہو ہوئے ہیں تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ان کو خدا نہیں مانتے یہ خدا نہیں ہے ما ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں مقرب بناتے ہیں درجوں کے لحاظ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے جن معبودوں کو بنائے رکھا تھا یہ ہمیں اللہ کا فریب کریں گے اور اللہ کے ہاں ہمارے سفارش کریں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان لوگوں پہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان, انہوں نے ان کا کوئی مدد نہیں کیا کہ جن کی گندگی یہ قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے تھے انہم بلکہ وہ گم ہو گئے ان سے وزار کا افق اور اسی طرح یہ جھوٹ تھا ان کا اور یسترون اور جو کچھ انہوں نے غلط بیانیاں کر رکھی تھی وہاں اور جس وقت متوجہ کر دی ہم نے آپ کے طرف نفرم من الگ جناتوں میں سے یہ سمعون قرآن وہ سننے لگے قرآن کو فلم محد ہو پھر جب وہاں پہنچ گئے انہوں نے کہا اپنے ساتھیوں سے انستو چپ رہو کو دیا پر جب بات ختم ہو گئی ولا قوم ہی منظرین تو وہ الٹے پڑے اپنے قوم کو ڈر سنانے کے برض سے اپنے قوم کے لوگوں میں چلے گئے اور انہوں نے جا کر کے اپنے قوم کے لوگوں کو یہ دعوت دی کہ سمے نہ قرآن نہ عجبا کہ ہم نے ایک قرآن کو سنا جو بڑا عجیب ہے آنے والے آیاتوں میں اللہ تبارک وطالعہ کے احساس ہے آلو کہا انہوں نے یا قومنا اے ہمارے قوم انتابن ہم نے سنی یہ کتاب ان ضلع جو نازل کی گئی ہے من بعد موسا موس علیہ صلاحت السلام کے بعد کتب سابقہ میں ہر موس علیہ صلاۃ والسلام کی کتاب تورات کے برابر کوئی کتاب احکامات اور شرائع کے معاملے میں ان سے زیادہ فصیح اور بلیغ نہیں تھی کسی پر انبیاء بنی اسرائیل کا عمل رہا ہر دن مسیحل صدارت السلام نے بھی یہی فرمایا کہ میں تورات کو بدلنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اس کی تکمیل کے لیے آیا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان جنہوں نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم نے اس کتاب کے بعد ایک ایسی بات سنی مصد خل مابین ادعی ہے جو سب اگلی باتوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور یہ الحق جو سمجھاتی ہے سچی بات وہ الہ سرات مستقیم اور جو رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف یا قومنا اے ہماری قوم اللہ مان لو اللہ کے بلانے والے کو وہ امین و ہی اور اس پر یقین کر لو یا من تم کہ وہ بخش تم کو تمہارے گنا وہ علیم اور وہ بچا دے گا تم کو درناک عذاب سے اور اللہ اور جو نہیں مانے گا اللہ کے بلانے والے کو فن سبھی معجدگے تو وہ نہیں ہے عاجب کر سکنے والا زمین میں ولیہ صلاح مندونی اولیاء اور نہ اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہوگا بلکہ اولا کفیز مبین یہی وہ لوگ ہیں کہ جو صریح گمراہیوں میں ہیں اولمیاؤ کیا وہ دیکھتی نہیں امن اللہ, اللہ, کہ اللہ وہ ذات ہے خلق السماوات قصمہ کہ جس نے بنائے ہیں آسمان اور زمین کو وہ لمیاد حلق اور وہ تکا نہیں ہے ان کے بنانے سے بقادر و قدرت والا ہے اعلی اس بات پر یلما ہوتا کہ وہ زندہ کرے مردوں کو بنا کیوں نہیں انگلشیف بے شک وہ ہر چیز بے قادر ہے وَيَوْمَ يَوْرَضُ الَّذِينَ النَّارِ اور جس دن سامنے لائے جائیں گے منکروں کو آگ کے پھر ان سے کہا جائے گا علیہ کیا یہ سب کچھ سچ نہیں ہے کہ تمہیں دنیا میں قرآن کے ذریعے پیغمبر کے تعلیمات کے ذریعے جو بتایا جا رہا تھا تنگی کی جا رہی تھی کہ اس وقت کے لیے تیاری کرو کہ جس وقت تم پھر اللہ کے سامنے پیش ہونے سے شاہو بھی تو بچ نہیں پاؤ گے یہ سب کچھ سچ نہیں ہے آج وہ کہیں گے بلا کیوں نہ اور اے رب. اللہ فرمائے گا اب فضول فرون شک و آزاد کو یہ بدلا ہے اس کا جو کچھ تم انکار کیا کرتے تھے اب اللہ تبارک کو تعالیٰ حضول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محترف ہے صاف صبر کیجیے صبر مرر رسول جیسے کہ چہرے رہے صبر کرتے رہے ہمت والے رسولوں والا جل اور جلدی نہ کر ان کے معاملے میں کہ ان ہم یوم رونا یو ادونا یہ لوگ جس دن دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ ہے تو پھر سمجھ لیں گے کہ ان, یہ لوگ نہیں ٹہرے مگر ایک گڑی دن کی بلا آپ کے ذمہ ان تک پیغام پہنچنا ہے فی یہ یوں لکھو الت کو اب وہی غارت ہوں گے وہی ہلاکت سے امکنار کر دیے جائیں گے جو نفرمانی کے ارتکاب کرنے والے ہیں یعنی بربادی اور ناکامی اور نامرادی انہی لوگوں کے مقدر بنے گی جنہوں نے اللہ کے حکم اپنے تک پہنچنے کے باوجود ان سے روگردانی کی وآخر الدعمان أن يحفن جزة رب العالمين